بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہر دور اور ہر جگہ دلیل و خار ہوں گے انہی کی نسل باقی نہیں رہے گی اور انہی کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام صفات و کمالات میں ان حدوں کو چھو چکے تھے جو خاتم النبین کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا تھا ان کے ذکر جمیل نے سارے عالم کو بھر دیا تھا اور ان کے انصار و مددگار ان کے پیروکار پوری دنیا میں پھیل گئے تھے